اب سورح کا پانچواں رقو اور سولہ پارے کی چودوے رکو کا درس ہے کی آیت نمبر نوے سے ہم سماپت کریں گے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے ولا خد اور بے شک ان بنی اسرائیل سے ہارون علیہ سلام نے موسا علیہ السلام کے آنے سے پہلے کہا یا قومی قوم ان قوم انما تم بھی تمہیں تو اس بچڑے کے ذریعے امتحان میں ڈالا گیا ہے تم شرک نہ کرو موسا علیہ السلات وسلام تو ریز شریف لینے گئے ہیں تم اپنے آپ کو شرک کر کے کفر کر کے بچڑے کی پوجا کر کے تباہ نہ کرو ان رب کو مر اور بے شک تمہارا رب تو صرف رہمان ہے پیروی کرو وہ اتی اور تم میری بات کو مانو بنی اسرائیلی جو پوجا کر رہے تھے وہ بولے لن نبرح علیہ آ کی فینا الینا موسا ہم ہرگس پوجا کرنا نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ موسا علیہ السلام لوٹ کر ہمارے پاس نہ آ جائیں حضرت ہارون علیہ السلام نے جب انہیں زیادہ سمجھانے کی کوشش کی تو وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے حضرت ہارون علیہ السلام نے خیال کیا میں اکیلا ہوں اور میرے ساتھ بارہ ہزار افراد ہیں اور یہ پانچ لاکھ سے بھی زائد ہیں ان سے مقابلہ ہو نہیں سکے گا پھر ہوگا کیا کہ یہ ہم بارہ ہزار کو شہید کر دیں گے اگر میں بچ گیا تو مسا علیہ السلام مجھ سے کہیں گے کہ تم نے ایسا کیوں کیا کہ بارہ ہزار مسلمان مارے جائیں گے اور ہو سکتا ہے یہ مسلمان لاکھ دو لاکھ ان مرتد مشرقوں کو مار دے تو اس طرح لاکھ دو لاکھ بنی اسرائیل مارے جائیں گے اور موسا علیہ السلام مجھ سے فرمائیں گے کہ تم نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا تو آپ نے جب یہ دیکھا کہ وہ ہمیں شہید کرنے کو تیار ہو گئے ہیں تو پھر آپ نے خاموشی اختیار فرما لی اور موسا علیہ سلاۃ والسلام کا انتظار کرنے لگے لیکن جب حضرت موسا علیہ سلاۃ والسلام تشریف لائے تو آپ ذرا تصور کریں کہ دنیاوی غم جب انسان پر تعریف ہوتا ہے تو کتنا افسوس ہوتا ہے یہ تو ایک بہت بڑا حادثہ تھا اس حادثے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی سمجھیں کہ موسا علیہ صلاح وسلام کی شریعت میں یہ قاعدہ تھا کہ جو مسلمان ایک دفعہ شرک یا کفر کر کے مرتد ہو جائے اب وہ توبہ ہو کر مسلمان بھی ہو جائے پھر بھی اسے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا قتل کر دیا جائے گا تو ابوسا علیہ صلاح و السلام کو کتنا افسوس ہوا ہوگا کہ اب صرف بارہ ہزار بچیں گے اور باقی اس سب کو اگر یہ ایمان لے آئے تب بھی قتل کر دیا جائے گا ہماری شریعت میں یہ ہے کہ کوئی مرتب ہو جائے اور ایمان لے آئے دوبارہ تو اسے قتل نہیں کیا جائے لیکن مسلمان سے مرتد ہو جائے اور پھر ایمان نہ لائے تو پھر حاکم اسلام اسے قتل کر دے گا لیکن ان کی شریعت میں تو دونوں صورتوں میں قتل کا حکم تھا اب تو گویا کہ حضرت موسا علیہ صلاح وسلام نے یہ خیال کیا کہ اس شریعت کے قاعدے کے مطابق صرف بارہ ہزار بنی اسرائیلی اب بچیں گے اور پوری قوم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی تو ایک بہت بڑا نقصان اور پھر بنی اسرائیل جب مشرک ہو گئے مرتد ہو گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو جہنم کا اندر بنا لیا تو دنیاوی نقصان سے زیادہ بڑا نقصان دینی نقصان ہے تو حضرت موسا علیہ السلام پر جو افسوس تاری تھا آپ کی ناراضگی اور آپ کا افسوس کس قدر تھا قرآن مجید فقان حمید نے اس کیفیات کو بیان کیا ان کیفیات سے صرف ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دین کے نقصان پر اللہ والوں کو کتنا افسوس ہوتا ہے اول موسا علیہ السلام نے فرمایا یا ہارون ہارون ماں من آکا تمہیں کس بات نے روکا تھا اے ذرا ہوں جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا اللہ تب کہ تم میرے پیچھے آتے یعنی اے ہارون تمہیں میرے پیچھے آنے اور مجھے خبر دینے سے کس بات نے منع کیا تھا روکا تھا حضرت ہارون علیہ السلام نے ساری کیفیت بتائی کہ میں نے روکا تو صحیح لیکن انہوں نے مانا نہیں اگر انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی تو آپ میرے پاس آ جاتے مجھے آ کر خبر دیتے ہارون علیہ السلام نے عرض کی کہ اگر میں آپ کے پاس آتا تو آپ ناراض ہو جاتے کہ آپ کون کو اس حال میں چھوڑ کر آ گئے کیونکہ جو بارہ ہزار بچے تھے ان کو تو مجھے سنبھالنا تھا کہیں وہ بھی مشرک نہ ہو جائیں آپ آ امری حضرت موسی علیہ السلام جلال میں ہے آپ نے فرمایا کیا تم نے اے ہارون میری بات کی نافرمانی کی اور حضرت موسا علیہ السلام نے آپ کے سر کے بالوں کو اور داڑی شریف کے بالوں کو پکڑ لیا اور چاہتے تھے کہ آپ کے بالوں کو کھینچیں جیسے ایک شخص کو افسوس ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ اس طرح اظہار افسوس کرتے ہیں کہ بہت بڑا حادثہ ہو گیا تو جب آپ نے یہ پکڑا تو حضرت ہارون نے کہا کالا یب نہ اے میری ماں کے بیٹے یعنی اے میرے سگے بھائی لا خود بلی آپ میری داڑی شریف کو نہ پکڑیں ولا میرا اور میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑیں کہ دشمن یہ سمجھے گا کہ آپ مجھے مار رہے ہیں اور دیکھنے والے خوش ہوں گے کیونکہ ایک تو انہوں نے میری بات نہیں مانی اور پھر وہ سمجھیں گے کہ حضرت موسا علیہ السلام حضرت ہارون کو مار رہے ہیں تو آپ دشمن کو خوش نہ کریں حضرت موسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کے سامنے ایک اور عذر حضرت ہارون علیہ السلام نے پیش کیا انی خشی تو انتقلا فرق اسرائیلا ولم تل کب قولی میں جہاد کرتا اور تلوار اٹھا لیتا لیکن میں نے یہ خوف کیا کہ آپ کہیں گے کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان گروف بندی کر دی اور کئی مسلمان مارے گئے اور وہ بنی اسرائیل جن کے نصیب میں توبہ لکھی ہوئی تھی لیکن تم نے ان پر تلوار اٹھائی قلم تر قب اور مجھ سے کہتے کہ تم نے میری بات کا انتظار کیوں نہیں کیا حضرت موس علیہ السلام نے اس عذر کو قبول کر لیا ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ آج ہمارا کوئی دنیاوی نقصان ہو جائے تو کتنا افسوس ہوتا ہے مگر ہمارا بچہ اگر نماز فجر قضا کر دے اگر ہمارا بیٹا جھوٹ بولے یا ہمارے گھر میں دینی ماحول نہ ہو تو ہمیں افسوس نہیں ہوتا اگر ایک لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے تو شاید رات کو نیند نہ آئے لیکن ہمارا گھرانہ دین سے دور ہو ہمیں اس پر کوئی نہ افسوس ہے نہ راتوں کو اٹھ کر ہم دعا کرتے ہیں نہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں صرف زبانی کہہ دینا کافی نہیں ہے اس کے لیے کوششیں ہونی چاہیے مجھے آپ بتائیے کہ اگر کسی کا بیٹا غلط راستے پر وہ روانہ ہو جائے غلط راستے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسی فیل اختیار کر لے جو والدین کی بدنامی کا باعث ہو تو جائز و ناجائز کا مسئلہ یہاں پر نہیں ہوتا اصل میں والدین کو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہماری بدنامی کا باعث بنے گا نماز چھوڑنا بھی حرام ہے اور ہیروئن پینا بھی حرام ہے لیکن ہیروئن پینے پر افسوس ہے نماز چھوڑنے پر افسوس نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیروئن پینے والا آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی تباہ کر دیتا ہے تو لوگوں کو آخرت کی پرواہ نہیں ہوتی اصل میں دنیا کی فکر ہوتی ہے گو کہ ہیروئن پینا بھی حرام ہے چرس پینا بھی حرام ہے لیکن آپ بتائیے کہ اللہ نہ کرے اللہ تعالی ہماری اولاد کو محفوظ فرمائے جن کے بچے اس لانت میں گرفتار ہوتے ہیں وہ کیسا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرتے ہیں روتے ہیں بزرگوں کے پاس جاتے ہیں وظیفے پڑھتے ہیں کوششیں کرتے ہیں پھر بھی انہیں افسوس ہے لیکن اگر ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے تو نہ تو ہم راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرتے ہیں نہ افسوس کرتے ہیں نہ وظیفے پڑھتے ہیں ہم تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں ہم نے سمجھا دیا نہ مانے ان کی مرضی یعنی ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا کاش منہ سے کہ افسوس کا اظہار جو قرآن مجید فقان حمید نے کیا کاش ان کے صدقے میں ہمیں بھی دینی نقصان پر افسوس نصیب ہو جائے کیونکہ یہ افسوس کرنے میں بھی ثواب ہے کہ جتنا دل زیادہ جلے گا اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا یہاں تک کہ حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کے بارے میں حضرت مولانا روم علیہ رحما لکھتے ہیں مصنوعی شریف میں ایک دن آپ سوئے ہوئے تھے کسی نے آپ کو اٹھایا آپ نے دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا آپ نے کہا کون ہے تو اس نے کہا میں شیطان ہوں آپ نے فرمایا مجھے کیوں اٹھایا کہا فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اب جا کے نماز پڑھ لیجیے مولان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر مابیر رضی اللہ تعالی عنہ نے شیطان سے کہا کہ تو کب سے نیک بن گیا اور لوگوں کو نماز کے لیے اٹھانے لگ گیا کہنے لگا کہ کل کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی تھی آپ کی جماعت چھوٹ گئی تھی آپ اتنا روئے کہ اللہ نے آپ کے نامۂ اعمال میں دو سو نمازوں کا ثواب لکھ دیا اب جلدی اٹھ کے جائیے اور ایک نماز پڑھ لیجئے یعنی مطلب یہ کہ بندہ اگر کبھی کسی وجہ سے نقصان ہو جائے تو افسوس کرے اللہ تعالیٰ اس پر اسے بے شمار و ثواب عطا فرمائے گا خطبو کا یا سام حضرت موسا علیہ السلام نے سامری سے فرمایا اے سامری تیرا کیا حال ہے تو نے ایسا کیوں کیا سامری بولا بس بولا تم بیما لم یب سرو میں نے وہ منظر دیکھا جو کسی اور نے نہیں دیکھا یعنی میں نے جبریل امین کو دیکھا جو گھوڑی پر سوار ہیں اور گھوڑی جہاں پر قدم رکھتی ہے وہاں پر گاس اگ آتی ہے میں نے سمجھ لیا کہ اس گھوڑی کی پاؤں میں خیات ہے طاقت ہے تو وہ مٹی میں نے لے لی فکتو قب گوتم مین آتر تو میں نے ایک مٹھی لے لی رسول سے مراد یہاں لغوی معنی ہے رسول کے معنی ہے بھیجا ہوا اس بھیجے ہوئے فرشتے کے پاؤں کے قدم سے میں نے مٹی اٹھا لی یہ حضرت جبریل کا قدم نہیں تھا بلکہ اس گھوڑی کا قدم تھا جس پر جبریل امین سوار ہیں تو جس گھوڑی پر جبریل امین سوار ہیں اس گھوڑی پر آپ کی برکتوں کا یہ اثر ہے کہ وہ گھوڑی جہاں پر قدم رکھے اس مٹی میں اللہ تعالی زندگی پیدا کر دیتا ہے تو اللہ کے نیک بندوں کی برکتیں اور ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں میں بڑی ہی رحمتیں ہیں فن پھر میں نے اس مٹی کو ڈال دیا بچڑے کے منہ میں وہ کدا لکھا سب اور اسی طرح یہ ساری باتیں میرے جی نے بنائی اور یہ مجھے اچھی لگی میرا جی چاہا تو میں نے ایسا کیا چلیں یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ مٹی ڈال دی گئی اور مٹی سے ڈالنے سے وہ بچڑا جو ہے وہ باقاعدہ سونے سے چینج ہو کر اس میں حیات پیدا ہو گئی لیکن یہ کانسیپٹ دہنا کبھی خدا بن گیا نوزب اللہ مزال یہ تو بالکل غلط ہے بلکہ یہاں پر اللہ کی قدرت بتانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو یہ مقام دیا کہ آپ کے گھوڑی کے پاؤں میں یہ طاقت ہے تو اللہ تبارہ و تعالی کس قدر عظمت و بلندی والا ہے تو اس ذریعے سے وہ اللہ تعالی کی شان و قدرت کو نہ سمجھ سکے بلکہ سامری نے قوم کو اس بچڑے کی پوجا میں لگا دیا اولا آپ نے فرمایا فضحب تو جا یہاں سے نکل جا ہماری قوم سے فِي الحال ساری زندگی میں تیرے لیے یہ عذاب ہے انتقول لامساس تو ہر ایک سے یہی کہے گا مجھے نہ چھونا مجھے ٹچ نہ کرنا پھر یہ عذاب اس پر مسلط کر دیا گیا اگر کوئی اسے ہاتھ لگا لے تو ہاتھ لگانے والے کو بھی تیز بخار ہو جائے اور اسے بھی تیز بخار ہو جائے تو کوئی جسے معلوم ہو وہ اسے ہاتھ نہ لگائے اس کی کوئی قریب نہ جائے اور خود یہ بھی لوگوں سے بھاگتا پھرے تو یہ جنگلوں میں ویرانوں میں چیختا چلاتا ہوا گزرتا کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے کیونکہ ہاتھ لگانے سے وہ شریف بیمار ہو جاتا اور پھر کئی دنوں کے بعد یہ بیماری دور ہوتی اس طرح بھٹکتے بھٹکتے ویرانوں میں پہاڑوں میں وہ ٹکرے مارتے مارتے بڑی بھیانک موت سے ہمکنار ہوا یعنی دنیا میں اسے عبرت کا نشان بنا دیا گیا نسیحتیں ان لوگوں کے لیے جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان لکا مو لن تخ اور بے شک تیرے لیے یہ وعدہ ہے تو اس کے خلاف ہرگز نہ پائے گا ضرور برور ایسا ہی ہوگا وم ورکی ول تلے آفا اب اس بچڑے کا کوئی قصور نہ تھا بچھڑے نے تو کسی کو نہیں کہا تھا کہ میری پوجا کریں وہ تو ایک بے جان جسم تھا اس کے اندر جب مٹی ڈالی گئی تو وہ آواز نکالنے لگا لیکن چونکہ یہ بچھڑا جب بھی موجود رہتا لوگ اسے دیکھتے تو وہ پرانی جو ان کی حرکتیں انہیں یاد آ جاتی اور پھر جو بچھڑے کی محبت ان کے دل میں تھی دوبارہ وہ شرک کی طرف مائل ہوتے اس لیے حضرت موسا علیہ صلاح وسلام نے حکم دیا کہ اس بچڑے کو آگ میں جلا دیا جائے پھر اس کی رافٹ پانی میں بہا دی جائی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تو آپ نے بھی تین سو ساٹھ بت جو خانہ کعبہ کے اندر نصب تھے وہ آپ نے توڑ دیے اور ہر قسم کی تصاویر کو آپ نے مٹا دیا اور ہمیشہ کے لیے آپ نے یہ منع فرما دیا آپ نے فرمایا جس گھر میں تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو جانور کی یا انسان کی تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے تصویر سے مراد ایسی تصویر جو آویزہ ہو حالانکہ ہم اپنے گھر میں اگر تصویر آویزہ کر دیں تو ہم کوئی پوجا نہیں کرتے ہم شرک نہیں کرتے مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے منع کر دیا اس کے راستے کو بند کر دیا تو تصویر اگر کسی گھر میں لٹکی ہوئی ہے اور وہاں نماز پڑھیں تو وہاں نماز بھی مقبول تحریمی ہے یعنی دوبارہ واپس پڑھنی ہوگی اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے ہی نہیں آئیں گے تو پھر بلائیں اور آفتیں آئیں گی تو آپ دیکھ لیجئے آپ کے گھر میں ایسا تو نہیں کہ کسی جانور یا انسان کی تصویر لٹکی ہوئی ہو ون اور دیکھو التا علیہ آکفہ اس جھوٹے خدا کی طرف دیکھو جسے تم نے جھوٹا خدا سمجھ لیا کہ جس پر تم پوجا کرنے کے لیے بیٹھتے تھے جس کے سامنے لن حر نہ ہو ضرور ب ضرور ہم اسے جلائیں گے ثم پھر لنن سف نہ پھر ہم اسے سمندر میں ریزہ ریزہ کر کے بہا دیں گے انما الاح کم اللہ اللہ اللہ تمہارا معبود صرف اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وسیع کل شعین علم ہر چیز کو اس کا علم گھیرے ہوئے ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے کدال کا اسی طرح نہ ہم بیان کرتے ہیں علئی کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر من امبائی ما قد سبق ان لوگوں کی خبریں جو پہلے گزر چکے وقد مل دن ذکر او اور بے شک ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ذکر اور نصیحت عطا فرمائی ذکر نصیحت سے مراد اور آنے پاک ہے کہ ہم نے آپ کو اپنی طرف سے قرآن پاک عطا فرمایا جو ذکر ہے نصیحت ہے دلوں کو روشن اور منور کرنے والا ہے اب جو قرآن پاک سے اعراض کرے اور قرآن کی تعلیم پر عمل نہ کرے اس کا انجام بیان کیا جا رہا ہے من آرادہ انہوں جو کوئی قرآن پاک سے اعراض کرے روگردانی کرے غور کر لیجئے کیا ہم قرآن پاک کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں فعین بے شک وہ قیامت کے دن بہت برا بوجھ اٹھائے گا خالدین فیح وہ اس بوجھ میں ہمیشہ رہے گا جب تک اللہ تعالی چاہے گا وہ گناہوں کی بوجھ کی وجہ سے جہنم میں رہے گا اور اگر ایمان برباد ہو گیا تو پھر کبھی بھی جہنم سے نکلنا نہیں وہ سال یوم قیامت یملہ قیامت کے دن ان کے لیے بہت ہی برا بوجھ ہے یوم یون فخوری وہ قیامت کا دن جس میں سور پھونکی جائے گی وہ نہ شرمجرمینا اس دن دن ہم مجرموں کو جمع کریں گے گناہ گاروں کو جمع کریں گے زر قو اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہو رہی ہوں گے کبھی پھانسی کے تختے پر مجرم کو جب لے جایا جاتا ہے تو خوف سے اس کی آنکھیں نیلی پڑ جاتی ہیں یہ پھانسی کا تختہ کیا حیثیت رکھتا ہے کل بروز قیامت کی حیبت اس قدر ہول نہ کیا ہوں گی کہ جب وہ عذاب جہنم کو دیکھیں گے تو مجرم کی جو حالت ہوگی اللہ رب العالمین اس برے وقت سے ہمیں محفوظ فرمائے اور جب ہم کل بروز قیامت اٹھیں تو کاش ایسا کرم ہو جائے کہ بلا حساب و کتاب ہمیں جنت عطا ہو جائے یتخافتون تو نہ آپس میں چپ کے چپ کے کہتے ہوں گے البیز تم اللہ اشغوف تم تو صرف دس دن, دن دنیا میں رہے ہو یعنی قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے دنیا انہیں بڑی مختصر محسوس ہوگی ناہنو علم یقول ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے از یقول جب ان میں سے سب سے سمجھدار لوگ کہیں گے جو سب سے بہتر رائے اور خیال رکھنے والے ہوں گے وہ کہیں گے البیز تم اللہ یومن ارے دس دن تم کہتے ہو یہ بات بھی غلط ہے دنیا میں تو تم صرف ایک دن رہے ہو آخرت کے مقابلے میں دنیا بڑی حقیر ہے صرف غور کریں کہ پچاس سالہ ستر سالہ زندگی ایک پہاڑ جیسی زندگی محسوس ہوتی ہے لیکن پچاس ہزار سال کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے پچاس سالوں کے سامنے اگر پچاس دن ہو تو آپ جانتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے دنیا کی مثال تو فرمایا ایسی ہے آخرت اس قدر طبیل ہے اس قدر لمبی ہے کہ پلک جھپکنے میں جو دیر لگتی ہے اس سے بھی کم وقت دنیا کا محسوس ہوگا آخرت میں جا کر اللہ رب العالمین ہمیں اس قلیل، بے وفا فانی مختصر غرض مطلب پیسے کی دنیا کی حقیقت سمجھنے کی عطا آفرمان اور قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق تافرمان ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام صلی اللہ